وسیع سورہ عال عمران کی آیت نمبر ایک جس کے حوالے سے قدر تفصیلی گفتگو پچھلے درس میں ہو چکی ہے لیکن چند اختتامی باتیں باقی رہ گئی تھیں اس لیے آج کے درس کا آغاز بھی میں اسی اہت کریمہ سے کر رہا ہوں اللہ فرماتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہی تو ہیں آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے کیا اگر آپ وفات پا گئے یا آپ شہید ہو گئے تو تم الٹے پاؤں واپس چلے جاؤ گے قالب القبئی ہی فلئی اللہ شعی آ اور جو لوگ الٹے پاؤں واپس چلے جائیں گے وہ اللہ کو ہر کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے وسید ضلع حساکرین اور عن قریب اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو ہمارے لیے اللہ کے بعد سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے کا مطلب یعنی سب مسلمانوں کے لیے اس صدی کے ہوں پہلی صدی کے یا دنیا کی کسی آخری صدی کے مسلمان سب کے لیے سب سے بڑی نعمت وحضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور نسبت اور قرآن کریم حضور سے بڑی نعمت انسانوں میں ہمارے لیے کوئی نہیں ہے اور ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر انسان سے زیادہ ہر رشتے سے زیادہ ہر تعلق سے زیادہ ہر شخصیت سے زیادہ محبت رکھے جب تک ایسا نہیں کرتا تو اس وقت تک اس کے ایمان کو کامل نہیں سمجھا جائے گا اور آپ کی محبت کا مطلب کیا ہے آپ کی محبت کی نشانی کیا ہے آپ کی اتباع آپ کی غلامی اس دین سے محبت جو آپ لے کر آئے اس قرآن سے محبت جو آپ لے کر آئے اور اس شریعت سے محبت جو آپ لے کر آئے اور آپ کی سنتوں سے محبت آپ کے طریقہ زندگی سے محبت آپ کی بودوباش سے محبت آپ کے صحابہ سے محبت آپ کے اہل بیت سے محبت آپ کے شہر سے محبت ان ساری چیزوں سے محبت یہ تقاضا ہے آپ کی محبت کا ہمارے ہاں چونکہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا چند سالوں سے جشنِ ولادت منانے کا ہمیں حق نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں کہ ہم کسی کی نیت پر حملہ کریں یقیناً بہت سے لوگ محبت ہی کی بنا پر جشن مناتے ہوں گے لیکن اگر ہم صحابہ اکرام کے حالات کا مطالعہ کریں تابعین طبہ تابعین کے حالات کا مطالعہ کریں اولیاء کرام محدثین، مجاہدین شہداء، دین کے سچے وفاداروں یا کے حالات کا مطالعہ کریں تو ان میں سے کسی نے بھی جشن نہیں منایا ہے یہ حقیقت ہے صحابہ کی سوانے، صحابہ کے حالات صحابہ کی تاریخ صحابہ کی زندگی کتابوں میں محفوظ ہے کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے اور ایسا نہیں کہ یہاں بیٹھا میں دعویٰ کر رہا ہوں مدنی مسجد میں کہ کون ہے جو جا کر دیکھے گا صحابہ کے حالات کو آپ دیکھ لیجیے صحابہ کے حالات میں آپ کو یہ چیز جشن منانے والی چیز نہیں ملے گی دو چیزیں بالکل تسلیم شدہ ایک چیز تو یہ کہ صحابہ کرام سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اس دھرتی میں نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ پاک نے یہ سند عطا کی یہ سند عطا کی ردی اللہ ان ہوں عنہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ ان سے وہ اللہ سے راضی تو صحابہ سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں یہ بات بھی تسلیم شدہ اور یہ بات بھی تسلیم شدہ کہ صحابہ کے حالات میں ہمیں جشن منانے کی کوئی روایت نہیں ملتی حضرت بکر صدیق کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیں ہے تمہرے فاروق کے حالات ہے تثمانِ ضنورین حضرت لی مرتضیٰ یہ سب حضور کے سچے عاشق سکہ بند عاشق جن کے عشق و محبت پر ساری دنیا کا اتفاق سارے مسلمانوں کا اتفاق لیکن آپ کو کوئی روایت ایسی نہیں ملے گی کہ وہ جشنِ ولادت مناتے ہوں ہاں اگر میں یہ کہوں کہ ہم سال میں ایک بار ہم سال میں ایک بار جشن مناتے ہیں اور وہ ہر روز مناتے تھے ہر گھڑی مناتے تھے تو یہ غلط نہیں ہے اس لیے کہ وہ ہر قدم اٹھاتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہر معاملہ کرتے تھے آپ کی شریعت کے مطابق اور خرید و فروخت کرتے تھے نکاح بیا کرتے تھے آپ کے طریقوں کے مطابق گویا کہ وہ سال کے بارہ مہینے اور ہر مہینے کے تیس دن اور ہر دن کے چوبیس گھنٹے جشن مناتے تھے حضور کی یادوں کو تازہ رکھتے تھے سونے لگتے تھے سوچتے تھے آپ کیسے سوتے تھے کیا دعا پڑھتے تھے اٹھتے تھے تو وہی دعا پڑھتے تھے جو آپ بیداری کے وقت پڑھتے تھے اور پھر نماز پڑھتے تھے آپ کے طریقے کے مطابق بازار میں جاتے تھے آپ کے طریقے کے مطابق اور دکان چلاتے تھے آپ کی تعلیمات کے مطابق تو گویا کہ ہر وقت وہ جشن مناتے تھے اور اصل طریقہ یہی ہے جو صحابہ اکرام نے اختیار فرمایا تو بھائی ایک بات کا سخت اندیشہ ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو اللہ نہ کرے ایسا ہو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ السلام کا جشن ولادت منانا شروع کیا اور یقیناً جب انہوں نے جشن منانے کا آغاز کیا ہوگا تو بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے اخلاص کے ساتھ لیکن پھر ہوا کیا کہ وہ محبت وہ اخلاص وہ عشق جو عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے ان کو تھا وہ تو پیچھے رہ گیا لیکن رسمیں آگے نکل گئیں اور ایسی رسمیں اور جشن ہی رہ گیا جشنِ ولادت نہ رہا ولادت کا لفظ تو اڑ گیا جشن رہ گیا اور جشن بھی ایسا کہ کہا جاتا ہے کہ اب جتنی شراب سیدنا عیسی علیہ السلام کے جشنِ ولادت کے موقع پر پی جاتی ہے سال میں کسی دن میں نہیں پی جاتی جتنی بدکاری اس دن میں ہوتی ہے کسی اور دن میں نہیں ہوتی تو بہت سے لوازمات اس کے ساتھ آ گئے تو ڈر لگتا ہے بھائیو ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو ہم چلتے چلتے بہت دور نکل جائیں یہاں تک کہ اللہ نہ کرے عشق تو غائب ہو جائے اور فصق باقی رہ جائے کیونکہ دن بدن اس میں نئی نئی چیزیں شامل ہوتی جاتی ہیں اور حد تو یہ کہ اب جو اس جشن منانے میں حصہ نہیں لیتا اس کے عشق و محبت کو شک کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے چاہے اس کی چوبیس گھنٹے کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کو شک کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے شک کی نظروں سے نہیں صاف صاف کہا جاتا ہے یہ منقرے رسالت ہے یہ منقرے صلاح السلام ہے یہ گستاخ رسول ہے اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں تو بہرحال آج بارہ ربی الابل کی مناسبت سے یہ چند باتیں زبان پر آگئیں اصل یہ عرض کر رہا تھا اس اعت کریمہ کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ جو پھیل گئی تو صحابہ اکرام کا عجیب حال ہوا اور اللہ نے یہ آیتکری مناظر فرما دی فرمایا کہ کیا اگر آپ انتقال فرما گے یا شہید ہو گئے تو تم الٹے پاؤں کفر کی طرف جاہلیت کی طرف واپس چلے جاؤ گے ممین قلب العاطب ہی اور جو الٹے پاؤں واپس چلے جائیں گے وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے وہ نقصان کریں گے تو صرف اپنا اللہ کا نہیں اللہ کا دین مجھ اور آپ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے یاد رکھیں ارے اگر اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے اللہ کا دین ختم نہیں ہو سکتا تو رب کعبہ کی قسم میرے جیسے اور آپ جیسے لاکھوں کروڑوں کے دین کو چھوڑنے یا دنیا سے جانے سے اللہ کا دین ختم نہیں ہو سکتا ہے حضور کے صدقے تو سب کچھ ملا قرآن ملا شریعت ملی سنت ملی دین ملا تمدن ملا ثقافت ملی عزت ملی ایمان ملا ہمیں یہ سب کچھ آپ کے صدقے کے ملا لیکن اللہ کہتے ہیں آپ کے جانے کی وجہ سے بھی تم پر لازم ہے آپ کے جانے کے باوجود تم پر لازم ہے کہ اللہ سے جڑے رہو دین سے جڑے رہو اور جو دین کو چھوڑ دے گا وہ اللہ کا اللہ کے دین کا اللہ کی کتاب کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا اور آپ کے بعد بھی آپ کے بعد بھی بڑی بڑی قد آور شخصیات دنیا میں آئیں جبانے علم آئے علم کے پہاڑ آج تو لفظوں کی القاب کی بے حرمتی کا دور ہے لوگ ایسے ہی کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں علم کا پہاڑ اور علامہ اور مفسر اور محدث اور ادیب اور نامعلوم معلوم کیا کچھ القاب دے دیتے ہیں لیکن بعض ایسی شخصیات مسلمانوں کی تاریخ میں آئیں جو واقعی جی علم تھے علم کے پہاڑ تھے اور جب وہ دنیا سے گئے بے شمار دل ٹوٹے اور آنکھوں سے آنسو کے سمندر رواں ہوئے اور لوگوں نے سمجھا اب کیا بنے گا دین کا اب کون رکھوا لیکن اللہ کا دین ختم نہیں ہوا اور بڑی کوششیں کی کافروں نے اللہ کے دین کو مٹانے کی ایسی کوششیں اللہ فرماتے ان کا نکرت منہ الجیبال ایسی تدبیریں ایسی سازشیں ایسی کوششیں کہ لگتا تھا کہ ان سے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں گے لیکن اللہ کا دین اپنی جگہ سے نہیں ہلا مطمئن رہے مطمئن رہے مغرب کی ثقافت اور مغرب کی معیشت اور مغرب کی فوجی قوت اور مغرب کی ٹیکنالوجی اور مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام کے غلبے کے باوجود اور ان کی دین کو مٹانے کی کوششوں کے باوجود مطمئن رہے کہ دین اسلام مٹ نہیں سکتا یہ کبھی مٹ نہیں سکتا تو اللہ فرماتے دو دین کو چھوڑے گا اور جو دین سے الٹے پاؤں واپس چلے جائے گا تو اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا اپنے ہی نقصان کرے گا بس ایک ذلہ الشاکرین کرین اور اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو شکر کرنے والے شکر زبان سے بھی ہوتا ہے شکر دل سے بھی ہوتا ہے اور شکر عمل سے بھی ہوتا ہے یہاں کون مراد ہے شکر کرنے والوں سے ڈبلو وہ لوگ جو دین پر جمے رہے کیسے بھی حوادث آئیں کیسے بھی مسائب آئیں اور کیسے بھی حالات کیوں نہ پیدا ہوں وہ دین سے پیچھے نہیں ہٹے اور دین کے دامن کو نہ چھوڑے تو اللہ کہتے ہیں میں ایسوں کو بدلہ ضرور دوں گا ان شکر کرنے والوں کو جو ہر حالت میں جفا ہو کہ وفا بہار ہو کہ خزاں فتح ہو یا کہ شکست امیری ہو یا کہ غریبی بیماری ہو یا کہ صحت ہر حال میں دین سے جڑے رہیں تو اللہ کہتے ہیں ان ثابت قدم رہنے والوں کو میں جزا ضرور دوں گا مماکان اور کسی شخص کو اللہ کے حکم کے بغیر موت نہیں آ سکتی کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر موت نہیں آ سکتی کتاب موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے اللہ کے ہاں موت کا وقت لکھا ہوا ہے اور ہر شخص کی موت کا وقت اللہ نے متعین کر رکھ ہے اللہ نے یہ بات قرآن کریم میں کئی جگہ بیان فرمائی سورہ انعام میں فرمایا وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَاءَ عَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمَّنَ عِنْدَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور تمہارے لئے ایک عجل ایک نیعاد متعین کر دی اس طریقے سے سورہ نحل میں فرمایا فیضا جاخیون ولاس تقن جب کسی کی موت کا وقت آ جائے نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں نہ ایک گھڑی آگے ہو سکتے ہیں اس میں تقریم و تاخیر نہیں ہو سکتی اور سورہ فاطر میں فرمایا مما امر عمر مل قسم عمری ہی اللہ کی کتاب کسی کی عمر میں کمی اور کسی کی زیادتی یہ سب کتاب تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو موت نہیں آ سکتی اللہ نے جس کی موت کا جو وقت متعین کیا وہ جب وقت آ گیا تو کوئی موت سے بچا نہیں سکے گا کوئی موت سے نہیں بچا سکے گا نہ باڈی گارڈ نہ حفاظتی دستے نہ پولیس نہ فوج نہ کسی بڑی طاقت کی سرپرستی نہ احتیاطی تدابیر نہ محلات نہ قلعے نہ غارے نہ بکتر بند گاڑیاں کوئی چیز بھی موت نہیں بچا سکے گی اگر یہ چیزیں موت سے بچا سکتی ہوتی تو ان کو موت نہ آتی جن کے پاس یہ سب کچھ تھا مال دولت کے ڈھیر تھے طرح طرح کے ڈاکٹر ان کے غلام تھے اور حکیم ان کے اشارے ابرو کے منتظر تھے ہر طرح کے ہسپتال ان کی دسترس میں تھے احتیاطی تدابیر بھی بہت لیکن انہیں موت سے کوئی چیز بھی بچا نہ سکی اور جس کا وقت نہ آیا ہو اور جسے اللہ بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا بلکہ جو ہلاکت کے اسباب ہوتے ہیں اور جو ہلاکت کا انتظام کرنے والے ہوتے ہیں اللہ انہی کے ذریعے سے حفاظت کروا دیتے ہیں فرعون نے یہ عزم کیا میں ایسا بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا جو میرے اقتدار کے لیے خطرہ بنے اور ایک طرف فرعون نے تدبیر کی ایسے بچے کو پیدا ہونے اور بڑا ہونے سے بچنے کی تدبیر کی اپنے لیے اقتدار کا خطرہ بننے سے بچنے کی تدبیر کی اور دوسری طرف اللہ نے تدبیر کی اور اللہ نے تدبیر یہ کی کہ وہ جو تیرے اقتدار کے لیے خطرہ بنے گا وہ تیرے محل میں تیرے خرچے پر پرورش پائے گا چنانچہ ایسے ہی ہوا علیہ السلام کی پرورش ان کے گھر میں اسی کے خرچے پر ہوئی تو جسے اللہ بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا جس زمانے میں خارجیوں نے مختلف صحابہ کرام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تو ایک خارجی کی بیوٹی لگی حضرت امر بن عاص رضی اللہ تعالی کو شہید کرنے کی رات کے اندھیرے میں ان کے گھر, سے گھر کے باہر چھپ کر بیٹھ گیا کہ جب فجر کی نماز کے لیے نکلیں گے تو میں انہیں شہید کر دوں گا اللہ کی شان حیرت امر بن عاص کو اسی رات اس حال لگ گئے جن کی وجہ سے آپ باہر نہیں نکل سکے اور ان کا غلام خارجہ وہ نماز کے لیے نکلا اس نے حیرت امر بن عاص کے شبہ میں ان کے غلام ہی کو شہید کر دیا لیکن جب پتا چلا کہہ ہے امر تو بچ گئے اور ان کا غلام قتل ہو گیا تو اس نے عجیب الفاظ کہے اس نے کہا ارت امرن بلواہ ارادہ خارجہ میں نے تو ارادہ کیا تھا امر بن آس کو قتل کرنے کا اور اللہ نے ارادہ کیا تھا امر کو بچانے کا اور خارجہ کو قتل کروانے کا اور ہوا وہی جو اللہ نے چاہا تو اللہ فرماتے مما نفس ان اللہ اللہ کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر موت نہیں آ سکتی. کتابا موت کا وقت لکھا ہوا ہے دنیا نت ہی منہا ممنجور آخرتی نی منہا جو دنیا کا فائدہ چاہتا ہے ہم اس کو اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور جو آخرت کا سواب چاہتا ہے اسے ہم آخرت میں سے دے دیتے ہیں دو قسم کے لوگ ہیں کچھ دنیا کا فائدہ چاہنے والے اور کچھ آخرت کا فائدہ چاہنے والے اللہ فرماتے دونوں کی آرزو پوری ہو جاتی ہے لیکن ایسا نہیں کہ دنیا کا فائدہ چاہنے والا جتنا چاہے اتنا ہی اس کو مل جائے ایسا نہیں ہے جتنا چاہے اس کو مل جائے بلکہ ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے اللہ اکبر مجھے تو ڈر لگتا ہے اپنے جیسوں کے اپنے جیسوں کے میں آپ کو نہیں کہتا اپنے جیسوں کے ایمان کی کمزوری دیکھ کر اور دنیا سے محبت دیکھ کر کہ اگر اللہ یہ اعلان کر دیتا کہ اے دنیا چاہنے والو تم جتنی دنیا چاہو گے اتنی مل جائے گی لیکن پھر آخرت نہیں ملے گی اگر اللہ یہ اعلان کر دیتے کہ اے دنیا کے عاشقوں دنیا کے پروانوں تم جتنی دنیا چاہو گے اتنی دنیا تمہیں دے دی جائے گی تو مجھے تو ڈر ہے کہ بے شمار ایسے ہوتے جو کہتے بس دے دے پھر جتنی ہماری دنیا جتنی ہم چاہتے ہیں وہ دے دے آخرت کا معاملہ تو بعد میں دیکھا جائے گا باوجود کے ہم جانتے ہیں ہمیں دنیا اتنی نہیں ملے گی جتنی ہم چاہتے ہیں کسی کو بھی اتنی دنیا نہیں ملی جتنی اس نے چاہیے بڑی بڑی تمنا بڑے منصوبے بڑے بڑے پروگرام بڑے بڑے تخیلات اور تصورات بنائے ہوئے اور ہر شخص یہ سمجھتے کہ جتنا دنیا حاصل کرنے کا ارادہ تھا اتنی دنیا مجھے ملی نہیں تو باوجود ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم جتنی دنیا چاہتے ہیں اتنی نہیں ملے گی لیکن اس کے باوجود ہمارا حال یہ ہے مقصد زندگی کا بن گیا دنیا دنیا کی راحت دنیا کی عزت دنیا کی خواہشات دنیا کا آرام اور دنیا کا حصول یہ مقصد بن گیا جینے سونے کا مقصد یہی محنت مشقت کا مقصد یہی اور ذہانت اور سارے اعضا کا مقصد یہی اسی میں سب کو لگا رکھے علم کا مقصد یہی عمل کا مقصد یہی اور معاف کیجیے گا بعض لوگوں کے انداز سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عبادت کا مقصد بھی اصل میں دنیا ہے ایسے لگتا ہے کہ عبادت کا مقصد بھی دنیا کہ نماز پڑھیں گے تو رزق میں برکت ہوگی اور برکت کا مطلب ہمارے نزدیک کیا ہے کہ ایک کے دو بن جائیں گے بلکہ سو بن جائیں گے یہ صدقہ کریں گے تو سنا ہے ہم نے حدیث میں آیا قرآن میں آیا اور زیادہ دیں گے تو ہو سکتا ہے دس دیے سو بن گئے اور ہزار دیا لاکھ بن گئے تو دنیا یعنی عبادت کر رہے تو وہ بھی دنیا کے لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کیا دو آ فرمائی اللہ مل دنیا اکبر ہم مینا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا اے اللہ دنیا کو ہماری زندگی کا اور ہمارے علم کا اور ہماری خواہشوں کا اور ہماری رغبتوں کا سب سے بڑا مقصد سب سے بڑی فکر اور سب سے بڑی سوچ نہ بنا دینا تو اللہ فرماتے جو دنیا چاہتے ہے اس کو دنیا میں سے دیا جائے گا جو اس کے مقدر میں یہ مضمون اللہ نے دوسری جگہ بھی بیان فرمایا مثال کے طور پر سورہ اسرا میں فرمایا من کا نا یورید اجلنا لہن فیح مانشا لمن سمجھ اللہ لہن جہنم اللہ حسبر عجیب آئے تھے توجہ سے سنیے گا اللہ کیا فرماتے ہیں من کا نا یور جو دنیا چاہتا ہے جلدی کی چیز چاہتا ہے نقد چاہتا ہے کہتا مجھے ادار نہیں چاہیے نقد دے جلدی دے آجلہ دنیا دے تو اللہ کہتے اجلنا لہ فیح مانشا لمن من ہم اس دنیا میں اس کو دنیا دے دیتے ہیں لیکن جتنی ہم چاہتے ہیں اتنی نہیں جتنی یہ چاہتا ہے جتنی ہم چاہتے ہیں دے دیتے ہیں اور کس کو دیتے ہیں لمن مریدو جسے ہم چاہتے ہیں ایک تو اتنی دیتے ہیں جتنی ہم چاہتے ہیں یہ نہیں کہ جتنی اس نے چاہیے اتنی دے دی جائے ورنہ تو ہم میں سے ہر ایک پاکستان کا صدر بننے کے چکر میں ہوتا اقتدار کی حبص تو کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی شاید کوئی بھی پھر اورنگی ٹاؤن میں ارنگی میں رہنا نہ چاہتا ہر ایک اسلام آباد ہی میرے رہیش اختیار کرنے کی کوشش کرتا اسلام آباد کی زمین تو تنگ آ جاتی کئی اسلام آباد بنانے پڑتے اور شاید کئی محل اور کئی ایوان صدر بنانے پڑتے اس لیے کہ ہر ایک کی خواہش اب کس کس کی خواہش پوری ہو لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں ہر خواہش نہیں پوری ہوگی اور ہر کسی کی نہیں پوری ہوگی ہر خواہش نہیں اور ہر کسی کی نہیں کہتے ہیں، ہر تمنا پوری نہیں ہو سکتی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان جو تمنا کرے وہ پوری ہو جائے بسا اوقات ہوائے سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کے الٹے رخ پر بھی چلتی ہیں بعد مخالف بھی چلتی ہے ہو سکتا ہے اس کی خواہش تو کچھ تھی اور ہو گیا کچھ اور اس کے الٹ ہو گیا تو فرمایا کہ جو دنیا چاہتے ہیں ہم دے دیتے ہیں لیکن کتنی جتنی ہم چاہتے ہیں ماں نشا میرا اللہ کہتا ہے جتنی ہم چاہتے ہیں ارے تیری چاہت نہیں چلے گی میری چاہت چلے گی جتنی میں چاہوں گا ایسا نہیں کہ جو تاہے جب تو بندہ نہ رہا تو, تو خدا بن گیا کہ جو چاہا وہ ہو گیا جو چاہا وہ ہو گیا اللہ اکبر ایک اللہ والے سے پوچھا کسی نے سنائیے کیسے گزر رہی ہے انہوں نے کہا ارے کیا پوچھتے ہو اس شخص کا حال کہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے جو چاہتا ہے مل جاتا ہے انہوں نے کہا تم اتنے بڑے کیسے آ کہ جو چاہتے ہو ہو جاتے اور جو چاہتے ہو مل جاتے اس نے کہا میں نے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے سامنے فنا کر دیا اللہ کی چاہت کے سامنے فنا کر دیا اللہ کھلا دیتے ہیں تم میں, میں تو یہی چاہتا تھا تو کھلا دے اللہ بھوکا رکھتے ہے تمہیں میں کہ اللہ میرے دل چاہتا تھا میں کبھی کبھی بھوکا بھی رہا کروں اللہ صحت دیتے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ میں تو صحت چاہتا تھا اللہ بیمار کر دیتا ہے میں کہتا ہوں اللہ بیماری سے میرے گنا معاف ہو رہے ہیں میں تو یہی چاہتا تھا تو میں نے اللہ کی چاہت کو اللہ کی چاہت کے سامنے فنا کر دیا تو فرما رہے کہ وہی ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں اس لیے کہ میں نے کہا اللہ جو چاہے تو میں اس پر راضی تیری قضا پر راضی تیری تقدیر پر راضی تیرے فیصلے پر راضی اور ہمارے جیسا تھا شاعر ابو الاطاہیہ یا صاحب ان سے کسی نے پوچھا سنائیے کیسے گزر رہی ہے ان کا کیا پوچھتے ہو ایسی زندگی گزار رہا ہوں نہ رہمان راضی ہے نہ شیطان راضی ہے نہ میں خود راضی ہوں انہیں اس کی تشریح پوچھی کہنے لگا رہمان چاہتے میری اطاعت کرو مجھ سے مکمل اطاعت ہوتی نہیں شیطان کہتے ہے بڑے بڑے گناہ کرو ان کی میرے اندر ضرورت نہیں شیطان کہتا ہے بڑے بڑے گناہ کرو ضرورت نہیں دزدل ہوں کمزور ہوں اور نفس بے شمار خواہشات پوری ہونا چاہتے ہیں وہ پوری ہوتی نہیں ہے تو کوئی بھی راضی نہیں ہے رحمان بھی راضی نہیں معد اللہ شیطان بھی خوش نہیں کہ جتنے بڑے بڑے جرم وہ چاہتے میں اپنے اندر کرنے کی ضرورت نہیں پاتا اور نفس کے تقاضے نفس کی خواہشات وہ ساری پوری ہوتی نہیں ہے تو کوئی بھی خوش نہیں تو اللہ فرماتے جو دنیا چاہتے ہم اس کو دے دیتے ہیں لیکن جتنی ہم چاہتے ہیں اور جسے ہم چاہتے